دوسری غلط فہمی تھی کہ بعض لوگوں نے بلکہ اکثر علماء نے دنیا کے اکثر علماء نے ان کا تذکیہ کیا اور کہا کہ یہ مرد مجاہد ہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے ولاکن اکثرنا سلائی علم یہ قاعدے ہیں پہلے بار بار میں بیان کر چکا ہوں اکثر لوگ نہیں جانتے ولاکن اکثرنا سلائے شکرون اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ولاکن اکثرنا سلائی اور اکثر لوگ مومنگ بھی نہیں تو اکثریت کب حق کے معیار بنی اور اس کے خلاف ہمیشہ با با با با با با بیان کرتا ہے کہ حق کا معیار زیادہ تعداد نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو جن لوگوں کے ملک میں وہ رہا ہے جو لوگوں سے قریب سے جانتے ہیں یہ ان کے فتح میں بیان کر رہا ہوں یعنی ایک شخص انڈیا پاکستان میں رہتا ہے تو اس کو پاکستان میں جانیں گے کہ نہیں پاکستان والے کے خلاف اگر کوئی انڈیا والا عالم بات کرے تو پھر تو ہم کہیں گے یار تو دور ہے اس کو کیا پتا لیکن جس جہاں پر وہ شخص بڑا ہوا ہے جہاں پر وہ شخص نے علم حاصل کیا ہے جس کے ساتھ وہ رہتا تھا جن کے ساتھ وہ رہتا تھا یا جو کچھ وہ یہاں پہ کرتا تھا ان علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ کیسا ہے تو بات کس کے قابل اعتبار ہے کس کی قابل غور ہے جو ساتھ رہتے ہیں یا جو دور ہیں جو ساتھ رہتے ہیں یہ تو عقل ہر عقد مند اس بات ماننے کے لیے تیار ہے تو جو یہاں پہ لوگ ہیں او پھر کن لوگوں نے کہا ہے ان کے خلاف کن لوگوں نے بات کی عوام الناس ہوتے تو اللہ کی قسم کبھی نہ مانتے ہم قسم کھا رہا ہوں میں اگر عوام ناس ہوتے نا کوئی عوام سے کہہ دیتا کہ یہ شخص راہ راست پر ہم ماننے کے لئے تیار بھی نہیں تھے لیکن جب معتبر امت کے معتبر علماء بیان کرتے ہیں نصیحت بھی کرتے ہیں اور بار بار اس کو ہٹنے کے لیے راہراس کی طرف بلاتے ہیں تو پھر اگر ہم خاموشی اختیار کریں یا لوگوں کو حق بات بیان نہ کرے تو کیا یہ نا انصاف نہیں ہے لوگوں کے ساتھ جو لوگ جانتے تو ان کے بارے میں انہوں نے بات بیان کی جو نہیں جانتے ہو تو آج بھی تعریف کر رہے ہیں وہ تو ان معتبر علماء کی باتوں کے نزدیک تو کچھ بھی نہیں ہے